جنت کا وعدہ فرمایا وہ کلن الحسن لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے کر کے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر جائیں گے لہذا ان کو خصوصی فضیلت حاصل ہے تو جو اہل سنت الجماعت ہیں وہ ان تمام صحابہ کے بارے میں بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے کیونکہ ہمارے نبی نے گواہی دی ہمارے نبی نے کیسے گواہی دی اللہ رب العامی نے آپ کو بتایا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تو مصنف فرماتے وہ یہ نا بلجن نہ لیمن شاہد رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل سنت اور جماعت اہل سنت الجماعت سے مراد کون ہیں جو صلب صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں جو توحید اور سنت پر قائم ہیں قرآن اور حدیث کو صحابہ تابعین صلب صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں وہ اہل سنت الجماعت ہیں ہمارے ملک کے اہل سنت اور جماعت نہیں جو پاؤں سے سر تک بدعت اور خرافات اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں جب اہل سنت الجماعت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہی جاتی ہے تو سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں جو بدعت اور خرافات نہیں کرتے شرک نہیں کرتے پران و حدیث کو انہی کی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں ان کو اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے یا شارٹ کٹ میں جن کو ہم لوگ اہل حدیث کہتے ہیں سلفی کہتے ہیں شارٹ کٹ میں آپ سمجھے وہی مراد ہیں اہل سنت والجماعت سے ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جن کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ان کے لیے وہ بھی جنت کی گواہی دیتے ہیں کل اشرح جیسے اشرے مبشرہ اشرا یعنی دس صحابہ جن کو ہمارے نبی نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کے جنت کی بشارہ سنائی اور ان کا ذکر میں نے کیا دس صحابہ کون ہیں ان تو خلفائے راز ہیں چار اس میں آگے ابو بکر و عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ چار ہو گئے خلفائے راج دین. باقی چھ اور جیسے الزبیر بن عوام ابو عبیدہ بن جرہ کتنے ہو گئے چھ ہو گئے نا سعید بن زید یہ اجتماع زیلانوں کے بہانو تھے سات ہو گئے ہاں؟ اور اس کے بعد ساتھ بن ابھی وقاص کتنے ہو گئے آٹھ ہو گئے اس کے بعد عبد الرحمن بن آف کتنے ہو گے نو ہوگئے کون بچتے ہیں طلحہ بن عبید طلحہ بن عبید اللہ یہ دس صحابہ ہیں جن کو ہمارے نبی نے ایک مجلس کے اندر کہا ابو بکر فلجنا عمر فل جنا عثمان فلجنا علی فلجنا ابو عبیدہ فل سعید بن زید فلجنا اس طریقے سے نام لے لے کر کے ہمارے نے فرمایا تو یہ دس صحابہ ہمارے بھی ان کو جنت کی بشارت آئیں تو ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں نا ہم سب کا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے جیسے اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان قرآن پر ایمان آخرت پر ایمان قبر کے اندر عذاب اور نعمتوں پر ایمان جنت پر ایمان جہنم پر ایمان کے ساری چیزیں حق ہیں ایسی اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ بھی حق ہے کہ یہ دس صحابہ جن کا نام لے کر کے ہمارے بھی نے فرمایا جنت کے اندر جائیں گے ان کے علاوہ بھی اور صحابہ ہیں تو یہ سب جنت کے نہ جائیں گے ابو بکر و عمر و عثمان آپ نے نام لیا آج کا شیعہ کیا کہتا ہے رافظی کی ابو بکر و عمر و عثمان سب کافر سب جاننے میں جائیں گے کہتے ہیں نا لوگ آج جنہیں دنیا کا سب سے بڑا ہمدرد مسلمانوں کو مانتے ایران کو شیوں رافضیوں کو ان کا عقیدہ کی سب کے سب کافر ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے ابو بکر و عمر و عثمان کوئی مسلمان باقی نہیں بچاتا ہمارے بھی فرمار صادقے مزدوق ہیں نبی ہیں فرمارے فرمارے کے جنت کے اندر جائیں گے ہمان نبی نے گواہی دی اور ہمانب طیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ امان نبی نے جن کو جنتی ہونے کی گواہی دی ہم بھی جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور یہ لوگ جو دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد بنے ہوئے ہیں حالانکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو جو قرآن کا دشمن ہو نبی کا دشمن ہو جو صحابہ کا خیر خانہ ہو جو صحابہ کا ہمدرد اور بہی نہ ہو وہ کبھی بھی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو مومن نہ مانتا مسلمان نہ مانتا ہم کو مسلمان کیسے مانیں گے ہم کو مومن کیسے مانیں گے لیکن دنیا دھوکے میں ہے دنیا صرف نعرے سنتی ہے دنیا حقیقت نہیں دیکھتی ہے کہ کی حقیقت کیا ان کے عقیدے کیا جو قرآن میں تحریف کا عقیدہ رہتے ہیں قرآن بدل گیا ہے جو حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگاتے ہیں ہنتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر زنا کے الزام لگاتے ہیں روافظ کہ وہ زانیاتی زنا کرتی تھی نورد باللہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ان کو مکہ مدینہ پر کنٹرول ملے گا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو قبر سے نکال کر کے رجم کریں گے کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اور اسلام رجم کس کے لیے ہے شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر بیٹھے ان کے لیے رجم ہے تو ان کا عقیدہ ہے انہوں نے بیان کیا کتابوں کے اندر اپنے باقاعدہ ان کا عقیدہ جی ہاں تمام شیعوں اور کا عقیدہ ہے اور اس کو کھلے عام بیان کرتے ہیں ابو بکر سے تبرہ عمر سے تبرہ ان پر لانت عثمان پر لانت اور دیگر صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں لوگ چند صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی سب مرتد ہو گئے دن کے ان کے ہاں. جو صحابہ کو مومن اور مسلمان نہ سمجھتا ہو آج کے دور میں ہمیں مسلمان سمجھیں گے وہ ہمیں مومن سمجھیں گے وہ نہیں سمجھتے ہیں ہم کو کافر کہتے ہیں لوگ ہم کو مسلمان نہیں مانتے جو صحابہ کو مسلمان نہ مانتا ہو ہم کو کیسے مسلمان مانیں تو جو صحابہ کا ہمدرد نہ ہو صحابہ کو مسلمان نہ مانتا ہو وہ مسلمانوں کا ہمدرد کیسے ہوگا اگر پورے اسرائیل کو ختم کر دے ایران اور دنیا میں کسی یہودی کو نہ چھوڑے تو بھی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے. آج یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ دنیا کے سارے یہودیوں کو سارے کرسچن کو مار ڈالے وہ بھی مسلمانوں کا ہمدرد وہ نہیں ہو سکتا یہ بات نوٹ کر لیجئے آپ نے. جو صحابہ کا ہمدرد نہیں ہے وہ مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جی سا, وہاں دیکھیے ایران میں مسلمانوں کے اوپر کتنی ما, کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں پر وہاں ممبر جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کی دیوار پر لکھا ہو یہاں پر کسی سنی کا داخلہ منا ہے نہیں داخل ہو سکتا پارلیمنٹ کے اندر یہودی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے ہر مذہب مسلک کا بن سکتا لیکن سنی نہیں بن سکتا باقاعدہ پارلیمنٹ کی دیوار پر موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں نہیں آ سکتا جی جس ملک میں ابو بکر عمر عثمان عائشہ حفصہ کے نام پر پابندی ہے اس مسلمان کو آپ لوگ مسلمانوں کا حقدر سمجھتے ہیں کہ وہاں ابو بکر نام نہیں رہ سکتے عمر اور عثمان کا نام نہیں رہ سکتے اس ملک کے اندر عائشہ کا نام نہیں رہ سکتے حفصہ کا نام نہیں رہ سکتے جو محت المین ان کا نام نہیں رہ سکتے وہاں پر پابندی اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتے وہاں پر جی قرآن کے حفظ پر پابندی ہے جمعہ عیدین پر پابندی ہے ایسے ملک کو دنیا آج مسلمانوں کا ہمدرد سمجھتی ہے کہ سب سے زیادہ ہمدرد مسلمانوں کے وہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ شرک پھیلایا سب سے زیادہ مزار پوری دنیا میں ایران کے اندر ہے سب سے زیادہ شرک اور قبر پرستی ایران کے اندر ہوتی ہے سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر ترکیہ سے مصر سے دنیا کے ہر ملک سے زیادہ وہاں پر شرک ہوتا ہے اتنے زیادہ مزارات اور قبر پرستی دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی ہے جس نے حضط عثمان کو قتل کیا اس کے نام پر یونیورسٹی ہے وہاں پر مالک اشتر میں قتل کیا تھا حضط عثمان کو اس کے نام پر ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے تہران کے اندر بہت بڑی ٹھیک ہے اور جس نے حسط عمر کو شہید کیا قتل کیا اس کا بہت بڑا مزار ہے ایران کے اندر بہت بڑا مزار اس کا ابو فیروز لولو مجوسی نام تھا اس کا اس کا بہت بڑا مزار ہے یہ سارے حقائق ہیں لوگ نہیں سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو سب سے بڑے دشمن ہیں صحابہ کے وہاں ہمارے اور آپ کے دوست اور جو ہے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں اتنی بڑی دشمنی ان کے ہاں پائی جاتی ہے مسلمانوں کے تعلق سے صحابہ کے تعلق سے جی ہاں یہ سارے ان کے عقیدے ہیں ان سارے حقائق ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اجلے کہ ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں پھر بھی سب زیادہ ان کو مسلمانوں کو لوگ جو ہے ہمدرد سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں وہ نوزب کے نام پر پابندی کو وہاں صحابہ کا نام نہیں رکھ سکتے جن کے بارے ان کا عقیدہ کہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے نبی کے وفات کے بعد سب اسلام سے پھر گئے تھے نہ عزب اللہ مرزال صرف چھ سات صحابہ جن کے بارے میں ان کا ایمان ہے کہ مسلمان تھے باقی کسی کو نہیں مانتے ہو تو ہمارے بھی فرماتے ہیں دس صحابہ جنتی ابو بکر امر عثمان یہ کہتے نہیں کافر جہنمی ان پر لانت بھیجتی تبرہ کرتے ان کے اوپر وہ نام نہیں رکھ سکتے اس لیے آپ دیکھیے پورے ایران کے اندر کسی کا نام ہفسہ اور آئشہ نہیں پائیں گے بچیوں کا لڑکوں کا عمر عثمان ابو بکر نام نہیں پائیں گے آپ پابندی آپ وہ نام رکھ نہیں سکتے وہاں پر جی ہاں تو اس طرح کی پابندیاں وہاں پر مسلمانوں کے اوپر آواز میں دیکھیے مسلمان وہاں پر اب سے حیات تنگ ہے سب سے زیادہ پٹرول ایران میں آواز میں نکلتا ہے جہاں پورے کے پورے سنی ہیں لیکن بھیل بکریوں کے طریقے سے زندگی گزارتے ایسا لگتا ہے کہ آج سے تیرہ سال پہلے والی زندگی کو لوگ گزارتے ہیں اتنی زیادہ ان کو پریشانی میں رکھا جاتا ہے پھر بھی لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ وفادار جو ہے ملک یہی ہے جی ہاں سب سے زیادہ یہودی مشرقی وسطی میں ایران کے اندر ہیں اسرائیل کے بعد ان کے لیے ہر طرح کی آزادی ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں باقاعدہ یہودی وہاں پر لیکن کوئی سنی ممبر پارلیمنٹ نہیں ہو سکتا الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا پابندی ان کے اوپر نہیں لے سکتے وہ اسی بنیاد پر یہ ان کی حکومت آئی تھی خومینی جو لے کر کے آیا تھا اسی بنیاد کے اوپر لے کر کے آیا تھا پہلے بھی وہاں پر انہی کی حکومت تھی لیکن تھوڑا لبرل قسم کا آدمی تھا جو سفی حکومت تھی اور یہ جب آیا تو اس طریقے سے پورے ملک کو ایرانی ارافظیت اور شیعیت کے اندر ڈھکیل دیا اور اس طریقے سے سب کے اوپر اس نے ظلم و زیادتی کی ان کے عقیدے ہیں کہ ان کو باقاعدہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے صحابہ کرام کو ابو بکر عمر عثمان کو اور بھی صحابہ کرام نو چھ سات صحابہ ہیں جنہیں وہ مسلمان مانتے نبی کفات کے بعد انہیں سب کو کافر مانتے لوگ. <تصفح> وہ لوگ باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دس صحابہ جنتی ہیں تو جو اہل سنت ہیں وہ ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جیسے ہم گواہی دیتے کلّہ قلعہ کوئی محبت براحک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں ایسے میں گواہی دیتے ہیں کہ سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے جنت کے بالا خانوں کے اندر رہیں گے یہ ہمارا اس پر ایمان ہے یہ ہمارا اس پر عقیدہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وہی ہے آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا تو یہ عشر مشرح و بن قیت بن شماس اور ثابت بن قیس بن سماس کے بارے میں ہمارے بی نے فرمایا کہ کیا ہوں گے یہ بھی جنت کے اندر جائیں گے وہ غیر رحیم بن اور ان کے علاوہ جو صحابہ ہیں ان کے علاوہ بھی صحابہ کو ہمارے بی نے جنت کی اشارہ دی لہذا اہل سنت الجماعت ایسے صحابہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں انہیں جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں یہاں پر انہوں نے ثابت بن قیس کا نام صرف بیان کیا ہے ورنہ تقریباً یعنی اور بھی دیگر صحابہ ایک ہیں جن کو ہمارے نبی نے جنت کی گواہی دی ہے جنتی ہی ہیں صرف صابد بن قیس نہیں ہے باقی اور بھی صحابہ ہیں اس لیے نے کیا فرمایا وغیرہ رحیم مین صحابہ یعنی ان کے علاوہ بھی صحابہ ہیں جن کو ہمارے نبی نے جنت کی بشارہ سنائی کہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے یہ دست تو ہو گئے صابد بن قیس کا نام لیا انہوں نے امام نے تیمیہ رام تو لڑے نے اور کیا فرمایا وغیرہ رحیم مین صحابہ ان کے علاوہ بھی صحابہ ہیں جن کو ہمارے بی نے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے لہٰذا سنتماعت ان کو بھی جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں انہی میں سے دیکھیے مثال کے طور پر حسن اور حسین ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے کہ سید شباب اہل الجنا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے کون حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی کے دونوں بیٹے حسن حسین کے بارے میں ایسے حمزہ کے بارے نے فرمایا حمزہ کون تھے مانبی کی چٹا تھے جن کو وحود کے اندر شہید کیا گیا تو انہوں نے, مان نے کیا فرمایا سید الشہدا حمزہ بن عبد المطلیب تمام شہیدوں کے سردار کون ہیں حمزہ بن عبد المطلیب ہیں اور شہیدوں کے لیے جنت اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا لہذا یہ بھی جنت کے اندر جائیں گی امام البانی رحمۃ اللہ نے سلسلہ کو بیان کیا صحیح قرار دیا سعید الشوہ کون حمزہ بن عبد المطلی. تمام شہیدوں کے سردار لیکن دنیا ہست حسین کو سید الشہدا کہتی ہے نبی کیا فرماتے ہیں ہست حمزہ سعید الشہدا ہیں اللہ کے سل کی حدیث لیکن دنیا اگر آپ کہتے جا کر کے تو لوگ آپ پر کفر کا فتوا لگا دیں گے کہیں گے نہیں ہست حسین شہیدوں کے سردار اللہ کے سل کی حدیث صحیح حدیث ہے کہ ہستے حمزہ سعید الشہدا ہیں تمام شہیدوں کے سردار ہنستے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے بلال بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلام تھے بلا الربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جنت کی پشارہ سنائی جیسا کہ مسلم کے روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں ایک دن ہستے بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تو ہستے بلال نے فرمایا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تو یہ تم وضو اس کو کرنے کے بعد دو رکعت پڑنا پڑھنا تمہاربی نے کہا کہ اپنے آگے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تو اس کا مطلب یہ کہ جنت کے اندر جائیں گے اس طریقے سے اعلیہ یاسر یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان ان کی بیوی جن کا نام تھا سمیہ ان کے بیٹے عمار یہ تین لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو بڑی سزا دی گئی مکے کے اندر کافی سزا دی گئی ہستی یاسر رضی اللہ عنہ کو اور سمیہ شہید بھی ہوگی سمیہ رضی اللہ اتارنہ. تو ہمارے نبی وہاں سے گزرتے تو کیا کہتے تھے سبرن یاسر فعین نمو کمر جنا اے آلیہسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے تمہیں جنت ملے گی تمام نبی نے باقاعدہ ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ایسے وقا شا بن محسن ہیں رضی اللہ عنہ ہمارے نبی نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا کچھ اس میں امتیں ایسی تھیں جن کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں تھا کچھ ایسے جس نبی کے پیچھے چلنے والے کچھ امتیں جن کے کچھ نبی ایسے تھے جن کے پیچھے چلنا دو تھے تین تھے چند لوگ تھے تو پھر ہماری ایک بڑی امت دکھائی گئی تو میں سمجھا کہ میری امت کے لوگ ہیں تو کہا کریے علیہ اسلام کی قوم ہے تو ان سے بڑی امت مجھے دکھائی گئی تو وہ کہا گیا کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے ستر ہزار ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو کاشا بل محسن رضی اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سور ص آپ میرے دعا کر دے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں تمہارے بھی بنایا کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں تم بھی انہی میں سے ہو پھر اس کے بعد ایک اور سا کھڑے ہوئے تمہارے بھی نہیں کیا بمائے سب کا بھی وہ کاشا وہ کاشا سبکت لے گئے تو نیکی کام انسان کو سبقت لے جانا چاہیے خیر کے کام میں بھلائی کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہم لوگ بھلائی کے کام میں پیچھے رہتے ہیں آگے سب میں جگہ خالی ہے ہم نہیں جائیں گے دوسروں کو کے کہلیں گے آپ چلے جاؤ چلے جاؤ آپ جائیے بھائی اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ جاؤ پہلے سب کے دوسرے کو ڈھکیل لیں کیا آپ اور ہم نیکی نہیں چاہتے ہیں؟ سب نیکی کے محتاج ہیں تو ہم دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ آگے آپ جائیے وہ کھڑے ہو گئے ہمارے بھی نے کہا کہ آپ انہی میں سے ہو تو ان کے سبقت کی وجہ سے اور آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ہمارے نے سنا دی کہ آپ انہی میں سے ہیں تو نیکی کام انسان کو ہمیشہ سبقت لے جانا چاہیے وہ سار الاغفرتی مب اپ رب کی مخرط کی طرف دوڑ کر کے جاؤ وہ جن تین اردو سے اور اس جنت کی طرف دوڑ کر کے جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے تو نیکی ہی کام انسان کو سبقت کرنا چاہیے ثابت بن قیض جن کا نام لیا انہوں نے امام طیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بہت بڑے خطیب تھے ان کی آواز بہت بلند تھی تو سورہ حجرات میں جب آیت نازل ہوئی یادن عام اللہ طرف صوت نبی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو بلند نہ کرو تو ان کی بہت بلند تھی طبعی طور پر ان کی آواز بہت بلند تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز بہت اونچی رہتی ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بھی کرتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی تو جب یہ آج نازل ہوئی تو یہ گھر میں اپنے آپ کو باندھ لیا انہوں نے اور کہنے لگے کہ میں تو جہنم کے اندر چلا جاؤں گا اور میرے اعمال برباد ہو جائیں گے کیونکہ میری آواز نبی کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے تو ایک دو دن عوام نبی نے ان کو نہیں پایا گھر ہی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں گھر ہی کے اندر نہیں آ رہے ہیں تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں ہیں وہ تو ان کے پڑوسی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تو وہ گئے پتا کیے تو پتہ چلا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ میں ہلاکو برباد ہو گیا کیونکہ میری آواز ہمیشہ بلند ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آ کر کے انہوں نے خبر دیا تمہارے بی نے فرمایا کہ نہیں جا کر ان سے کہہ دو انت اللہ اللہ نار ان تل تمین اہرینار ان تمین اہرین جن تم جہنمیوں میں سے نہیں تم جنتیوں میں سے ہو یہ صحیح بخار اور صحیح مسلم کی روایت تو اس سے معلوم ہوا کہ صابر بن قیس رضی اللہ عنہ بھی جنت کے اندر جائیں گے نبی نے باقاعدہ ان کا نام لیا اللہ کے سر کا ان کو خطیب کہا جاتا خطیب النبی بڑی آواز ان کی برن تھی زوردارہ آواز تھی ان کی حضرت صابر بن قیس رضی اللہ عنہ کی ایسے ہارثہ بن سراقہ ایک صحابی ہیں جو قزب بدر کے اندر شہید ہوئے تو ان کی والدہ امان کے پاس ان کے بارے میں پوچھنے لگیں تمہارے نبی نے فرمایا کہ ابن کا اسابر فردوسل اعلیٰ تمہارے جو بیٹے ہیں فردوس اعلیٰ میں ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں یہ بھی بخاری کی روایت ہے ہمارے نبی نے کیسے بتایا ہمارے نبی کو اطلاع دی گئی ہمارے بھی غیب غیربہ نہیں تھے غیب نہیں معلوم تمہار نبی کون جنت کے اندر گیا کون ان جہنم کے اندر گیا تمہارے نبی کو بتایا گیا تمہارے نبی نے لوگوں کو بتایا ایسے حضیفہ رضی اللہ جن کو ہمراض رسول کہا جاتا ہے ہمار نبی نے تمام منافقین کے نام انہیں کو بتایا تھا حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے جب کوئی جنازہ آتا تھا نبی کوفات کے بعد تو ہست عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ ہست حضیفہ جنازے کی نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر وہ پڑھتے تو پڑھ دیتے اگر نہیں پڑھتے وہ بھی کھسک لیتے تھے ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ہمارے نبی نے حضیفر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہیں جی تو یہ ان کو ہمراض رسول کہا تھا صاحب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا غزے اذاب کے موقع پر ہماربی نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر کے آئے گا تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا تمہارے بیدیپا سے کہا قم یا ہدیفا اے ہدیپا کھڑے ہو جاؤ اور ہماربی نے کیا فرمایا کہ کی جو بھی دشمن کی خبر لے کر کے آئے گا جا اللہ ہونا ایم القیاما اللہ تعالی قیامت کے دن اسے میرے ساتھ رکھے گا قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا تو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا کیونکہ سخت آندھی اور طوفان تھا دشمن سامنے تھے یہ غزے حذاب کے موقع پر تو نبی نے کہا حضیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ قوم کی دشمنوں کی خبر لے کر کے آؤ تو حضیفہ رضی اللہ عنو گئے اور دشمن کی خبر لے کر کے آئے تو اسے معلوم ہوا کہ ہماربی کے ساتھ ہوں گے جنت میں امر بن ثابت ایک صاحبی ہیں ان کو اسیرم کے نام سے معروف تھے یہ بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے شروع میں لیکن غز احد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا غزے عہد کے دن اسلام قبول کیا انہوں نے اور غزے کے اندر شرکت کی شہید ہو ہوگی ایک نماز بھی نہیں پڑھی انہوں نے اور ہمارے بھی ان کے لیے جنت کی بشارت دی اور کہا کہ وہ ان نہ امین اہل جنا جنتی میں سے ایک نماز نہیں پڑھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور گئے جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے تو ان کے لیے بھی جنت کی بشارت دی. جعفر بے نبی طالب رضی اللہ جو جنگ مرتا کے اندر شہید ہوئے تھے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے تو انہوں نے دان سے پکڑ رکھا تھا جھنڈے کو ہنستے جعفر رضی اللہ عنہ تو تین تین کمانڈر شہید ہوئے تھے عبداللہ بن روا زید بن ہارسا اور جعفر بن طالب اس کے بعد خالد بن ملید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا تو وہ پھر مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے کیونکہ تیس ہزار تھے اور تین لاکھ کا مجموعہ تھا ان کا تیس لاکھ تیس ہزار اور کہاں یہ تین ہزار اور تیس لاکھ, تین لاکھ تھے وہ لوگ یہ تین ہزار کی جماعت تھی صحابہ کی اور وہ تین لاکھ تھے اور یہ بھیڑ پڑے تھے ان سے جنگ کرنے کے لیے تو خالدی رضی اللہ تعالیٰ ان کو پھر نرغے میں سے نکال کر مطلب اس میں سے جنگ میں سے نکالنے میں ان کو کامیابی مل گئی تھی جی ہاں حضرت خالد موضیع رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑے سپر سالار تھے انہوں نے کیا کہ جب ان کو کمانڈنگ ملی تو انہوں نے بدل دیا جو دشمنوں کے سامنے تھے ان کو پیچھے کر دیا پیچھے والوں کو آگے کر دیا دشمنوں نے یہ سمجھا کہ نئی فوج آ گئی ہے مسلمانوں کی وہ بھی بھاگنے لگے اور پھر ان کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے حضرت خالد موی رضی اللہ عنہ بہت بڑی عقل اور سوج بوجھ اللہ ان کو دے رکھی تھی اسے ان کے بارے میں پوری تاریخ ہے کہ جس جنگ کے اندر شرکت کی کبھی ہار نہیں ہوئی اسلام کی حالت میں بھی اور کفر کی حالت میں بھی وہ گز میں وہی تھے جنہوں نے اس جنگ کو فتح میں بعد میں ان کی فتح میں تبدیل کر دیا تھا وہی خالد منودی رضی اللہ تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ شلے ہدبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عزی نے تو یہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے صبح بنایا کہ میں نے ان کو دیکھا جعفر ابن رب طالب کو کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت کے اندر دو بازو سے اڑ رہے ہیں جنت کے اندر یہ ترمیزی کروا کے ماہ اس کو صحیح قرار دیا ایسے عبداللہ بن سلام ہیں یہ یہودیوں میں سے تھے مدینہ کے اندر نے السلام قبول کیا تو ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مشارت سنائی ایسے ہی آپ سمجھئے فاطمہ خواتین میں جنت میں نوجوانوں کی سردار ایسی خدیجہ مریم اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرب رفایا کہ چار عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں سردار ہوں گی عورتوں کی مریم فاطمہ خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ آسیہ یہ آسیہ کون تھی پھر کی بیوی تھی آسیہ جی ایسی رومسا بنت طلحان یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی یہ کیا نام ہے ہست انس مالک کی والدہ تھی اور ان کی کنیتی ام سلیم ان کا نام تھا رومسا کیا نام تھا رومسا ان کا نام تھا سواد سے لکھا جاتا رومسا کچھ لوگ ساتھ بھی لکھتے ہیں تو رومسا ان کا نام تھا اور کننیتی املی سلیم اور یہ ہست انس رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے سول خادم تھے ان کی والدہ تھی ہمارے بھی نے ان کے بارے میں بھی جنت کی بشارہ سنائی بخاری کے روای تھے رائے تنہی دخل تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا انا انبر رومسا میرے ساتھ ساتھ رومسا بھی جنت میں داخل ہوئی امراط ابی طلحہ ابو طلحہ کی بیوی تو یہ ام سلیم ان کی کنیت اور امیسا ان کا نام تھا تو ان کے لیے بھی مار بین جنتی کی گواہدی کی جنت کے اندر ہوں گی ایسے ام حرام بنتے ملحان یہ رومسا کی بہن تھی ان کا یہ ام حرام جو ہے ان کی کنیت تھی اور ام سلیم کی بہن تھی اور عبادہ بن سامد اضی اللہ تعالی انہو جو صحابی رسول ہیں ان کی بیوی تھیں اور ہست کی کیا بنیں گی خالہ ہست کی والدہ کی بہن کیا ہوں گی خالہ ہوں گی نا ارشد بھائی ہاں ان کی خالہ تھی ہستے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خالہ تھی ہمارے بھی ان کے بارے میں فرمایا یہ بخاری مسلم کے بعد اول اج من امتی یہ اخذون قد اوجبو ہماری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے سے غزوا کرے گا ان کے لئے جنت واجب ہو گئی ہے تو میں حرام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ میں انہیں میں سے ہو جاؤں تمہارے بربھا کہ انتے فیم آپ انہی میں سے ہیں اس لیے ہنستے حرام یہ جب ہستے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا روم کے اوپر سمندری بحری بیڑے سے تو اس میں امے حرام بھی شامل تھیں اور واپسی پر ان کی وفات ہو گئی تھی واپسی پر ان کی وفات ہو گئی تھی راستے ہی میں اس کے اندر یہ شامل ہوئی تھی تمہارے بھی ان کے دعا کی کہ آپ بھی انہیں میں سے ہو تو ہمارے نے فنا کہ جو بھی اس کے اندر شامل ہوگا سب کے لیے ہمارے نے جنت ہونے کی بشارت دی کہ وہ جنت کے نر جائیں گی اور امے حرام کے بارے میں آپ نے کہ خاص طور پر कि انتفیم کہ آپ انہی میں سے ہیں یہ کچھ صحابہ ہیں صحابیات ہیں جن کے لیے امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور جنت کی شہادت دو طرح کی و حدیث کے اندر آئی ہے ایک تو نام کے ساتھ تو جن کا نام کے ساتھ ہے وہ نام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو وصف کے ساتھ ہیں وصف کے ساتھ یعنی کہ جو یہ عمل کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا تو ان کے بارے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو وہ کرے گا جنت کے اندر جائے گا وصف کے ساتھ نام کے ساتھ نہیں بیان کیا جائے گا جیسے قرآن میں اللہ نے فراہ جو ایمان لائے نیک عمل کیا وہ جنت کے اندر جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں جو ایمان لائے نیک عمل کیا جنت کے اندر جائیں گے اللہ کے سرفرائے کی جو جس نے کہا کہ لا اللہ اور اس کے مطابق عمل کیا اس کے تقاضوں کے مطابق وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو اس طریقے سے عمومی طور پر نیکی کے ساتھ وصف کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی لیکن بغیر نام کے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی شہادت ہمارے بھی نے فرمائی ہے تو ایک تو نام کے ساتھ آپ نے فرمایا اور ایک اس طریقے سے آپ نے وش کے ساتھ فرمایا کہ جو ایمان لائے نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے داخل کرے گا لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو اس رکاوٹ کی بنیاد پر جنت کے اندر نہیں داخل ہوں گے رکاوٹ اگر آ گئی تو جیسے اللہ کے کی, کی منفار قرو جسدہ جس آدمی کے جسم سے اس کی روح الگ ہو جائے اور وہ تین چیزوں سے کیا ہو بری ہو تو اس کے لیے جنت ہمارے بھی نے فرمایا اس کے اندر کبر نہ ہو اس کے اندر خیانت نہ ہو ایک چیز اور ہمارے بھی نے فرمائی تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے اب ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر کبر نہ ہو لیکن اگر شرک ارتقاب کرے گا جنت کے اندر جائے گا نہیں ہمارے بھی جو آدمی مکے مدینے کے اندر جس کی وفات ہو جائے اس کے لیے میں سفارش کروں گا لیکن اگر مدینے کے اندر وفات ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والا ہو تو ہمارے بھی اس کے لیے کبھی بھی سفارش نہیں کریں گے ہے کہ نہیں ہے یا سفارش کریں گے اس کے لیے نہیں کریں گے کیونکہ سفارش کے لیے توحید شرط ہے توحید شرط ہے اس کے لیے تو اس طریقے ہمارے بھی اپنا کہ جو آدمی ہر فرد کے بعد آیت الکرسی پڑتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے کیا رکاوٹ ہے موت ہے انسان مر گیا جنت میں سیدھے چلا جائے گا تو کیا ہر آیت الکرسی پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا نہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں فرد مادوں کے بعد لیکن وہ جنت کے اندر نہیں جائیں ان کیونکہ رکاوٹ آئے گی یہاں پر رکاوٹ کیا ہے کی؟ کہ شرک کرنا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ شیر کرنے والوں پر جنت حرام ہے تو وسم کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ خوبی جن کے اندر پائے گی جنت کے اندر جائیں گے بشرطے کی توحید خالص پر ان کی وفات ہو شرک سے بیزاری ان کی شرک نہ کیا ہو تو ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے چاہے پہلے جائیں چاہے بعد میں جائیں لیکن وہ ضرور جنت کے اندر جائیں گے لیکن اگر انہوں نے شرک کیا ہوگا شرک پر ان کی وفات ہوئی ہوگی تو ایسے لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو یہ بھی اہل سنت اور جماعت کا سلم سارن کی جو عقیدے اور منہت پر قائم ہے یہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے جن کے بارے میں نے جنتی کی جنت جنتی ہونے کی بشارہ سنائی یا جنت کی گواہی دی ان کے بارے بھی نام کے ساتھ جنت کی بشارہ دیتے ہیں کہ یہ فلا فلا جنت کے اندر جائیں گے اسے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ ابرآما رب رب کے وہ کل حسن ہم تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کے ذات سے ہی یقین اور امید رکھتے ہیں کہ ان شاء اللہ سب کے سب جنت کے اندر ہوں گے کیونکہ اللہ رب العالمین سب کے لیے جنتی کا وعدہ کیا ہے لیکن نام کے ساتھ انہیں کو بیان کیا جائے گا جن کا نام ہمارے نبی نے لیا ہے جن کا نام نہیں لیا ان نام کے ساتھ ہم بیان کریں گے لیکن یہ کہیں گے کہ تمام صحابہ انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے جیسے ہم کہتے ہیں تمام اہل ایمان جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا توحید خارج پر ہوں گے جنت کے اندر جائیں گے لیکن کسی نام کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جنت کے جائے گا فلاں آدمی جنت کے جائے گا نہیں کہہ سکتے آپ عمومی طور پر بات کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اہل ایمان ہیں شرک نہ کرنے والے ہیں تو ہی ان کی وفات ہوگی شرک پر ان کی وفات نہیں ہوئی تو ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے لیکن نام کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہوتا وفات کو سر کر بیٹھے کس پر اس کی وفات ہوگی انسان نہیں جانتا تو جن کے بارے میں نبی نے گواہی دی کہ جنتی ان کے بارے میں گواہی دیتے کہ جنت کے اندر جائیں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحابہ کی رفاقت نصیر فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نش قدم پر قائم رکھے اور اللہ ابراہین ہمیں نئے کمال کی توفیق دامین محمد والا علیہ وصبین